جب بھی نماز رکو میں ہو تو قیام اتنا کرے اللہ اکبر ہاتھ نہیں باندھے ہاتھ باندھنے کی اب ضرورت نہیں ایک تصبی کے معنی قیام کرے جیسے سبحان اللہ یہ ہو گیا قیام اب دوسری تقبیر کہہ کہ کے اللہ اکبر اب رکو میں جائے تو اسے رکعت مل جائے گی